بس الرحمن و رحمۃ الرحمہ صحمت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی نرواشہ ورثمین الرواشہ باقی تمام سابعی خارن گان برادر سب کو باغ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے <سلام> <سلام> دس کتاب دعوت شریف میں سے درہ نمبر تین سو تینتالیس ابلک اکاون ففٹی ون ہاں جی تین سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوت درست کا سلسلہ ہے شمارا ہے اور درس نمبر اکاون جو ہے اب لیک اکاون دعائے صبح کا درس نمبر اکاون ہے ففٹی ون درس نمبر ہاں جی تو ہمارے دبا جو ہے سو دعائے صوف صبح دعائے میں اس کے کل چودہ پیراگراف ہے یعنی چودہ اللہ ہیں ان میں سے نواں پیراگراف جو ہے نواں اللہ ہمہ بحث ہے گتگو ہیں اس میں جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت انجام دعا ہے اللہ ہم سے دعا کو قبول کریں تو اس میں کل کی درخت میں آپ لوگوں کو اللہ مجللی نور فی قلوی دعا صفیہ کی پیراگرام نمبر نو کا جو ہے دعا نمبر ایک آپ لوگوں تک پہنچایا تھا ابھی آگے وہ نور فی قبری و نور فی سمع اور اگر گنجائش نکلے تو نور فی بصر تک آپ لوگوں کو تو تین دعاؤں کا جو ہے تو یہ جی آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا یہ سارے جملے الحمد علی نوراً فی قلبی پر باقی سارا جو ہے اشفراتف اس ہے اسے علامہ اللہ, اللہ تعالیٰ سے سب میں اللہ مرلِ قرار دے ایک نور میرے دل میں اور ایسے ہی آگے یہ اسی سلسلے دعائیں آگے چل رہا ہے تو آج کے درمیان میں جو ہے وہ نوراً دعا نمبر دو ہے پیر نمبر نو کا وہ نورن فوری اس دعا کو پورا کریں تو یہ ہے اللہ مج علی نورن فی قبری یوں معنی بنے گا ماں سے جوڑیں گے تو یوں بن جائے گا اللہ مج علی نورن فی قبری بن جائے گا تو نور کے معنی آپ نے پڑھ لیا روشنی کے معنی میں ہے ہاں جی سادہ کریں تو روشنی کے معنی میں ہیں اور قبر جو ہے اس میں جو یا آیا ہے پھر آگے فی می کے معنی میں قبری اس میں قبر جو ہے یا جو ہے میرے میری کے معنی میں ہیں اور القبر القبر کے معنی جو ہے القبر مکر المئی تھے قبر کا معنی مکر المت مردہ رہنے کی جگہ, رہنے کی جگہ القبر, تھی, مردہ رہنے کی جگہ کو جو ہے قبر کہتے ہیں معروف ہے سب کو بتائیں ہے لغات میں اس کے تجمہ لکھا ہے مفردات راقب میں القبر یعنی مکر المت مردہ رہنے کی جگہ یہ معنی کیا ہے عرب جب بولتے ہیں اکبر تو عرب جب بولتے ہیں قبر سے فیل بنا کے تو معنی یہ بنتا ہے جال تہو جال تو لہو مکانن یوں اکبر بھی میں نے اس کے لیے کیسے قبر میں نے ایک ایسے جگہ بنا لیا ایک ایسا جگہ قرار لیا جس میں اس کو دفنایا جائے یعنی میں نے اس کے لیے ایک ایسا جگہ بنا جس میں اس کو دفن کر سکے یہ معنی ہے تو اللہ متلی ہوا نوراً قبری تو تجمہ یوں من جائے گا اے اللہ ایک نور جو ہے ایک روشنی میری قبر میں قرار دے اللہ ایک نور جو ہے میری قبر میں قرار دے ایک نور جو ہے میرے قبر میں قرار دے اللہ سے یہ دعا ہے تو قبر میں جو ہے اللہ سے یہ دعا قبر میں نور کی دعا کیوں کریں یا اللہ میرے قبر میں ایک نور قرار دے تو قبر میں روشنی کی دعا لے کر رہے ہیں کہ انسان اس وسیع اور روشن دنیا سے اچانک قبر کی استنگ اور تنگ و تاریخ جگہ پر پہنچتی ہیں جب موت آ جاتے ہیں تو انسان جو اس وسیع ہاں جی اس وسیع اور کشادہ جو ہے جگہ سے دنیا کی ہاں جی اچانک جو ہے وہ اس وسیع جگہ سے وسیع اور روشن جن دنیا سے اچانک جو ہے قبر کی اس تنگ اور تاریخ تنگ بھی ہے چھوٹا سا کمرہ ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور تاریخ بھی ہے تو تنگ و تاریخ جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں نہ ظاہری کوئی روشنی ہے اور نہ ہی کوئی ساتھ کوئی ساتھ جو اسے تسلی دے سکے وہ نہ کوئی ساتھی ہاں جی اور نہ کوئی ساتھی جو اسے تسلی دے, دے سکے کوئی بھی نہیں آ کے بندہ بس انسان خود اور اس کے اعمال و ہیں اس کے اعمال و عقائد اس کے ساتھ ہی ہیں اور انسان خود تھے اکیلا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں تو اگر اس کے اعمال و عقائد و ایمانیات جو ہے درست ہوں تو پھر قبر اس بندہ کے لیے جنت کے باغات میں سے باغچہ ہے پھر وہ بہت خوش نصیب انسان ہے ہاں آن جی اس کے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے اور اگر اس کے ایمانیات و اعمال صحیح نہ ہوں اس کی ایمانیات میں شرک کفر ہو ہاں جی اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کے حکم دیا ان کو وہ نہیں مانتا ہو کو یا بعض کو اور اعمل بھی صحیح نہ ہو گناہ زیادہ ہے عمل صالح کچھ نہیں الگ بندگی نہیں ہے بندگی نہیں تو پھر قبر جو بندے کے لیے جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی ہے جہاں انتہائی تاریکی کے ساتھ طرح طرح کے عذاب بھی عذاب بھی ہیں پناہ خدا ہاں جی اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عسمانوں کو اور تمام مومن مومنہ کو اس اللہ تعالیٰ جو ہے قبر کی سختی سے اس عذاب سے بچائیں اور اپنے حفظ و منمن اپنے رحمت سے سب کو نجات دے تمام امت محمد امت محمدی کو اور محمد آل محمد کے دور کو اشاک و کو بچا لے چنانچی جو ہے ہاں جی اللہ کی پیارے رسول اللہ کی پیارے رسول نے ہمیں خبر دی ہے قبر کے بارے میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر ریاض الجن قبل جو ہے ایک روزہ ہے ایک باغچہ ہے جنت کے باغات میں سے اور حرۃۃمن حران یا جہنم کی کھائیوں میں سے گاٹیوں میں سے گاٹی کھائیوں میں سے کھائیے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے جہاں آنکھ ہے بچھو ہے سام ہے اور طرح طرح کی عذابات ہیں اصول بحث سے قبول میں یہ عادیث علی رحمٰن نے نقل کیا ہے کہ ہمارے پیارے فرمائے قبول جنت یعنی بہش کے باغات میں سے ایک باغچہ ہے یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے اس لیے جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی کیونکہ یہ دعا صبح پورے کہ پورے اللہ کے پیارے نبی کی دعا ہے جو کہ آپ لوگوں شروع میں پتائیں ابن عباس اور ابن مسعود جیسا عظیم مفصر قرآن اور صحابہ رسول سے جو ہے جس پر تمام مسلمان ان کے عظمت کا معترف ہے علیہ السلام کے بعد اس امت کے عالم ترین حستیوں میں سے ہے قرآن علوم کے خاص پر ماجاو نبی کا تو ان دو ہستیوں سے یہ دعا نقل ہوا ہے ان دو حسیوں کے صنعت سے دعا صبیہ ہاں جی تو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں دعا کو تعلیم دے کہ وہ نور عنفی قبر کہ ایک ہاں جی اس ایک نہ ایک دن جو ہے تو اللہ کریم ایک, ایک جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے تو نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کریم جو ہے آپ کی اس دعا کو قبر فرمائے گا اس طرح جو ہے ہمارا قبر روشن ہوگا ہاں جی کیونکہ جو جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے روزانہ اللّہ مد جی نورن فی قبری و نورن فی قبری و نورن فی, و نورن فی ہر روز دعا کرتے رہیں گے پروا ایک نور میرے قبر میں قرار دے ایک نور میرے قبر میں قرار دے ایک نور میرے قبر میں قرار دے, دے اللہ تو وہ ذات ہے جس کو بندوں کی طرف سے کوئی چیز نہ مانگنے پہ شکوہ ہے بار بار کیوں مانتے ہیں یہ شگوہ ہرگز نہیں ہے ہاں جی ہم مائل بے کرم کوئی سائل ہے نہیں اللہ کی طرف صبح یہ شعر بڑا راہ دہلاؤں کسی راہ رب منزل ہی نہیں اگر کوئی جہنم سے پناہ مانتے ہیں تو اللہ اس کے دعا قبر کریں گے اور کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے قبر کی نورانیت میں قبر میں ایک نور کے دعا کرتے رہیں گے ہر روز کرتے رہیں گے ہر روز کرتے رہیں گے اللہ جو آخر ہم اور اہمین ہے اکرم الکرمین ہے ہاں ہزار ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں آپ اس سے قبر میں نور اللہ سے دعا کرنے گے روشنی کے التماس کرنے اللہ کیوں قبل نہیں کرے گا ہم سچے دل تک ہم یہ دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبر فرمائے گا اس لیے جو ہے قبر کی تاریخی کو اس پریشانی کو اس ظلمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں پر وہ ایک نور جو ہے وہ نورا بھی قبری ایک نور اے اللہ تو اپنی حضر الرحمت سے میرے قبر میں قرار دے ایک روشنی میرے قبر میں قرار دے تاکہ قبر کو تنہائی میں ہاں جہاں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور اس نئی زندگی میں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور یہ نور ایک تسلّہ بن جائے دو نمبر 3 جو ہے وہ نور النف اسم اس کے بعد جو ہے اس دیکھا تیسرا دعا جو ہے وہ نور النف اسم اس کو بھی کمپلیٹ کریں تو یہ بن جائے گا کہ اللہ عمد علی نورنفی یہ بن جائے گا ہاں جی وہ نور النف اسم سے پہلے والے جملے پر وہ اس سے پہلے والے جملے میں۔ تو ان صاحب کا تعلق آگے اللہ عمد علی سے جوڑتا ہے دعا فی سمی یعنی اللہ علی نورن فی سمی یوں بن جائے گا تو اے اللہ خراج یہ میرے لئے ایک نور میرے سماں میں تو اس میں نور کا معنی تو آپ بتا دیا روشنی کے معنی میں ہاں کہ بری تفصیلات بتا دیا تو روشنی کے معنی میں سادہ ترجمہ فی میں کے معنی میں ہاں جی سم اے جو ہے سم ان سے اس میں یاد جو سم ای کا جو یاد ضمیر ہے میرے میری کے معنی میں ہے سم ان جو یہ سم یا یسما سم ان فیلس ہے جو ہے سم ان ہے سننے کے معنی میں سم یعنی سننا تو سم ای ہاں جی تو کیا سم ای مراد یعنی میرے سننا میرے سننے میں ایک نور نہیں میرے قوت سماعت میں اللہ میرے کان میں ایک نور ڈال دے میرے کان کے اندر ایک روشنی قرار دے مراد یعنی میرے قوت سماعت کے اندر ایک روشنی کرا دے یوں مان جائے گا سم ال سمعم و سم ان سم بھی لکھا ہے آواز سننا سننا آواز سننا خاص طور پر سمع اللہ کی سمع اللہ کی طرف کان لگانا سمیہ عل جب عرب بولتے ہیں عرب بولتے ہیں سمیہل یعنی فلان کی طرف کان لگانا کسی کی طرف تو اللہ علامہ بشیر اور الغا سید خوشید عالم صاحب دونوں نے سمعی سے میرے کان کا معنی کیا ہے سم ایک کے معنی ویسے سم ان سننے کے معنی میں تو میرا سننا بننے کا معنی اللہ ایک نور میرے سننے میں قرار دے وہ تو بیمانہ ہو جاتا ہے تو مراد جو ہے میں اگنور جو ہے میری قوت سماعت کے اندر قرار دے دے یہ بھی تاکہ سچ باتیں حق باتیں وہ باتیں جس سے اللہ راضی ہو وہ سنیں اور غلط باتیں نہ سنیں گناہ کی باتیں نہ سنیں یہ بھی مراد ہے جو ہے ہاں جی قوت سماعت یا سمی سے مراد اعلی سماعت مردر سے جو مراد ہے اس کے اعلیٰ ارادہ کریں عربی زبان میں اس سر کے مجازات بہت ہوتی ہیں تو پھر کان ہو جائے گا کان چونکہ اعلیٰ سماعت ہے کہ اس کو سننے کا اعلیٰ اس لیے مجازن جو ہے مردر کو جو ہاں جی یہاں کتاب نسبت دی حاصل میں یعنی یعنی اللہ ایک نور قرار دے دے میرے کان میں ہاں جی سے مراد سننے کے اعلیٰ مرال لے تو سننے کا اعلیٰ کان ہے تو ان دونوں نے جو اس سم کے معنیٰ جو ہے میرے کان کا معنیٰ کیا ہے تو سم ان مزدر کے کر سننے کا اعلیٰ یعنی کان ارادہ کن اسباب مجاز ہے عربی ادب معنی بیان کے اصول کے مطابق اور یہ صحیح ہے سر استعمال ہے عرب میں تو حقیقت میں یہاں سم سے مراد قوت سمعد مراد ہے کان سے بھی مراد جو ہے ظاہر کان کے گوش میں کوئی لائٹ روشن کرے یہ مراد نہیں ہے میں اللہ میرے کان میں ایک نور روشن ڈالے روشن کرے ایک نور روشن کرے کے اندر ایک بلب روشن کرے یہ مرادی ہے مراد ہے کہ اللہ میرے قوت سماعت میرے سننے کی جو قوت ہے اس کے اندر اس, اس کے اندر ایک روشنی ڈالے کہ وہ جو ہیں سچ اور حق بعد میں تمیز کر سکیں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں اور صحیح باتیں سنیں حق باتیں سنیں سچ باتیں سنیں وہ باتیں جو اللہ رسول کو پسند ہیں ان کا حکم ہے وہ سنیں جو باتیں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہیں ہاں جی اللّہ فضول ہے گناہ ہے ان کو نہ سنیں اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے کان میں یعنی میرے قو سماعت میں ایک روشنی قرار دے تو تج میں یہ بن اے اللہ میرے قوت سماعت میں ایک روشنی قرار دے ایک نور یعنی روشنی نور قرار دے یا اے اللہ میرے کان میں ایک نور قرار دے جو کہ علامہ اور باخوشر نے تجمہ کیا ہے تاکہ میرے قوت سماعت یہ مراد یعنی سے کان جو ہے مشروع کلام کے علاوہ یعنی وہ کلام جو شرعن سننا جائز ہے اس کے علاوہ نامشروع کلام گناہ کی باتیں نہ سنیں اور جس نور اللہ چلی نوران ہاں جی اور جس نور کا یہاں اس دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا اے اللہ میرے کان میں ایک نور کرا دے میرے قوت سماج میں ایک نور کرا دے تو اس نور سے مراد یہاں ظاہر لائٹ تو نہیں ہے ہاں جی اللہ سے یہ تو نہیں کہ اے اللہ میرے کان میں ایک بلب روشن کرے ایک چراغ روشن کرے یہ مراد نہیں بلکہ جو یہاں اللہ میرے کان میں ایک جو ہے ہاں ایک میرے میں بھی ایک روشنی جو ہے قرار دے ایک نور قرار دے اس مراد جو ہے وہ نور وہ نور ہدایت اور نور ایمان ہے <تصفح> اللہ سے عالم میرے نکان میں ایک نور حرادت کرا دے ہدایت کرن نور ایمان قرار دے کہ جس کے جو ہے حصول اصول کے بعد حصول کے بعد کہ اس نور کے حاصل ہونے کے بعد جس کو حصول ہے جس کے حصول, حصول کے بعد جو ہے اب جو ہے افغان افغان کسی غلط و ناجائز و گمراہ کن باتوں پر نہ دہرے اس نور حداد کے بعد جو ہے افغان جو ہے کسی غلط دیوار ناج... ناج... ناج ناجائز ناجائز و گمراہ کن باتوں پر کان نہ دریں تو اس کے بعد جو ہے آپ کسی اس کے حصول کے بعد جو آپ کسی غلط ناجائز و گمراہ کن باتوں پر کان نہ دریں اور کان کو بھی اللہ و رسول کا متی بنا دے کان کو بھی اللہ و رسول کا متی ہے فرمندار بنا دے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مچ اللہ نورن فی سمعی اللہ میرے کان میں بھی ایک نور اور روشنی قرار دے میرے قوت سماعت میں بھی ایک نور اور روشنی قرار دیں تاکہ میں اپنے کان سے سوائے حق اور باتوں کے کوئی نہ سنیں وہ باتیں سنیں جو اللہ رسول کو پسند ہیں اور اور, اور ان باتوں سے شناخت کرے جو اللہ رسول کو پسند ہے میری دعا اللہ تعالی ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے ظاہر باتیں تمام اعضاء کے اندر نور نورات سے سب کو منور اور روشن کریں آمین ربلان